بسم اللہ رحمن و رحمۃ اللہ محمد علوم محمد السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین فارا گرامین سے اسلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوش نمبر پانچ سو سینتائیس ابلیک ایک سو انہتر ہے ایک کم ستر میں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوش میں سے داوراد فتھیہ میں ملک الجبار کے حصے میں لاََ اللہ نمبر انساس کے ذیل تصویحات اربا میں تھا سبحان اللّہ الحمد للہ اللہ علہ اکبر اس مقدس تصویح کے معنی اور توضیحات ہو گیا تھا پھر اس کے پڑھنے میں ثواب کتنا ہے عجب کتنا اس پر طالباً بندہ نے یہاں پر بارہ حدیث جمع ہیں ان میں سے چار حدیث کا توضیح کل کے درست میں لوگوں کو پہنچا تھا اور آج جو ہے حدیث نمبر پانچ سے آگے ہم درست کو شروع کریں گے ہاں جی حدیث نمبر پانچ یہ ہے یعنی تجزیہ تربا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ وَّہ اکبر اس مقدس تذبیح کو پڑھنے میں کتنا زیادہ ثواب اور اچر ہے اس سلسلے میں حدیث نمبر پانچ یہ ہے ام ہانی جو ہے ہاں جی آپ فرماتی ہے امہ نے عرض کیا پیارے نبی سے کہا کہ کی مجھے کوئی ہلکا سا وظیفہ بتا دیجیے امی نے پیارے نبی سے فرمایا مجھے ہلکا سا وظیفہ بتا دیجئے میں بہت بڑیا ہو گئی ہوں ہاں جی میں بہت عمر رسیدہ ہو گئی مجھے وہ ہلکا سا وظیفہ بتا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ والس نے فرمایا کہ آپ جو ہے سبحان اللہ سو بار پڑھیں سو بار پڑھا کرو ہاں جی فرمایا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے سو غلام آزاد کیے اور یہ غلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کی اولاد کے چلاتے غلاموں میں سے آتے اسماعیل کی اولادوں میں اگر کوئی غلام ہو تو یقیناً کیونکہ وہ ہاں جی بہت ہی پاک خاندان کے ہیں مقدس خاندان کے ہیں شاریک خاندان کے اس وجہ سے ثواب زیادہ ہے رسول اللہ وے آگے اسی حضرت اسماعیل تک آپ کا شجر نصب جاتا ہے تو ہرمایہ اگر کوئی اس سبحان اللہ کو سو مرتبہ پڑھیں تو اس کا ثواب سو غلام آزاد اس تصویر اس بندے نے سو غلام آزاد کیے اور یہ غلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہے کے اولادھے ہاں جی اور پھر حرمائی پیرنوی نے سو بار الحمد پڑھا کرو جو کہ تجبیات اربا کا دوسرا حصہ ہے تمام تعارفیں اللہ کے لیے تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے سو گھوڑے ذین اور لگام سمیت مجاہدین کو دیے سو گھوڑے ہاں ان پر زین لگام سوار کے نہیں مکمل طور پر سوار ہونے کے لیے تیار کر کے اس کی تمام ضروریاتیں پورا کر کے سو گھوڑے جو ہے مجاہدین کو دے مجاہدین کو دے اس نے تاکہ وہ مجاہدین اللہ کے راستے میں دین حق سر سربلندی کے لیے جہاد کریں تو یہ ثواب ہے سو گھوڑے اللہ کے راستے میں مجاہدین کو دینا وہ بھی زین لگا کر اور جو شا صرف فرمائے سو بار اللہ اکبر کہا کرو سو بار اللہ اکبر کہا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے سو اونٹ ماں نکیل ان یعنی اونٹوں کو باندھنے کے لیے جو رسی اور کیل وغیرہ کی ضرورت ہے اس کے سمیت سو اونٹ ماہ نکیل وغیرہ کے اللہ کے راستے میں دیے اگر جس نے سو بار اللہ ور پڑھا تو گویا کہ اس نے سو اونٹ ماہ نکیل بانے کی تمام ضرورت کے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیئے اتنا بڑا سوا اور فرمایا سو بار, سو بار لا اللہ کہا کرو بار لا اللہ کہا کرو نے فرمایا یہ کلمہ آسمان اور زمین کو ثواب سے بر دیتا ہے جو آدمی لا اللہ سمت پڑے گا تو یہ مقدس کلمہ آسمان اور زمین کو ثواب سے بر دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا جس دن یہ وظیفہ پڑے گی آپ جس دن یہ وظیفہ پڑھے گی اس دن کسی کے اعمال بھی تیرے اعمال کے برابر آسمانوں میں نہ جائیں گے ہاں جی ہاں اگر کوئی دوسرا بھی یہی وضفہ پڑھے تو اس کے اعمال بے شک تیرے اعمال کے برابر ہوں گے تو یہ تجویز بار سبحان اللہ شوبال الحمدللہ للہ بار اللہ اکبر سو بار لا اللہ تو ان تینوں کو چاروں کو ملا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللّہ اکبر اس پورے تجوی کو پورا کر کے سو مرتب پڑھو تو گیا کہ آپ نے صبح اللہ سمت وبرا الحمد بالکل وہی تعداد پورا ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ذکر کیا آپ نے پڑھ لیا ارے نبی کی زبان مبارک سے یہ عادی جو ہے مسند احمد حنبل کے اولے سے لکھا ہے کتاب جو ہے جنت کے خزانے نامی کتاب میں جس میں بہت سے کے ثواب لکھا ہے جنت خزانہ نام میں حدیث کے مجموعہ والی کتاب کے صفحہ نمبر اس میں حدیث نمبر چار چھ سو چوالیس اور صفحہ نمبر اٹھانوے اے نائنٹی ایٹ میں یہ حدیث لکھا جس میں بہت زیادہ ثواب ذکر ہو گیا ہاں آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس مقدس تصویر کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے گویا کہ ایک بندہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا علیہ اللہ ولہ حکبت سو مرتبہ پڑھیں تو گویا کہ اس نے سو غلام اللہ کے راستے میں آزاد کیا چوتھ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے اور سو گوڑے زھین لگا کر مجاہدین اسلام کو دے دیا اس کا ثواب اور سو اونٹ نقیل سمیت اس کو باننے کے تم ضرور سامان کے سمیت اللہ کے راستے میں دے دیا اور جو اور پھر جو نے جو, جو پھر سو لال اللہ سودا پڑھے تو پھر یہ کلمہ آسمان اور زمین کو ثواب سے بڑھ دیتا ہے تو یہ اتنا زیادہ ثواب کہ جس ثواب سے آسمان اور زمین بڑھ جاتا ہے Osionfish. تو یہ اس مقدس تصویح کا حضن گرم یا بندی کتنا زیادہ ثواب ہے ہاں اور اس کے پڑھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں حدیث نمبر شے اس مقدس تصبیہ طلبہ کے ثواب کے حوالے سے فرماتے ہیں غرباء اور غیر الفقر کے ایک وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم دولتمن ہم سے صدقات سے بڑھ گئے دولتمن لوگ جو ہے مومنین میں سے جو دولتمن ہے انہوں نے صدقات دے کر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم صدقہ نہیں دے سکتے تو ہم صدقات کا ثواب بھی ہمیں نہیں ملے گا وہ ہم سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں صدقات کے ذریعے سے اور جو ہے ہاں دولت مند ہم سے صدقات سے بڑھ گئے روزہ نماز تو ان کا بھی ہم جیسا ہے روزہ نماز وہ بھی ہماری طرف کرتے ہیں لہٰذا لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہمارے صدقہ دینے کا خوش نہیں ہے لیکن مال ہمارے پاس نہیں جو صدقہ دے سکیں تو پھر آپ نے ان کو تسلّہ کے لیے جوبن فرمایا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمارے لیے صدقے کا سامان مہیا نہیں ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا ہے صدقہ نہ مہیا نہیں کیا اور ہمیں مال نہیں دیا ہاں جی لحاظ اس میں پر پریشان نہ ہو جائیں لیکن جو ہے آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں تم سبحان اللہ کے نہ لیکن اللہ نلّہ کے نا صدقہ ہے الحمدللہ للہ کے نا صدقہ ہے کتنا زیادہ شوق آپ نے اوپر والے حدیث میں پڑھ لیا ہاں جی اللہ اکبر کے نا صدقہ ہے لال اللہ پر نا صدقہ ہے پھر آگے دو اور چیزیں بتائی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور اور آگے مزید فرمائے اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنا گناہوں سے صدقہ ہے تو دو اور عمل بتا دیا تو اس لحاظ سے جو ہے اس حدیث اس دعا کی سبحان اللہ الحمد للہ اکبر کا ایک ایک پیراگراف ہاں جی سبحان اللہ اپنی جگہ پر صدقہ سو صدقہ لا صدقہ اللہ صدقہ اللہ وقب صدقہ ہاں تو لہٰذا ہے صدقہ بھی اتنا زیادہ ثواب اتنا زیادہ جیسے کہ بندے نے سو غلام مال دے کر سو غلام آزاد کیا سو گھوڑے اللہ کے راستے میں دیا معذین کے اور سو سو اون جو ہے نقیل کے ساتھ جو خدا خدا کے راستے میں دے دیا ہاں جی اور پھر فرم لا اللہ جو پڑھے گا اس کے لیے ہاں جی یہ کلمہ آسمان اور زمین کو ثواب سے بڑھ دے گلا اللہ کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے تو یہ حدیث مبارک بھی جو ہے دوسری حدیث نمبر چھ بھی جو غور فقراء اور مساکین نے رسول اللہ سے جو شغوہ کیا تو آپ نے جواب میں فرمائے تم لوگ کیوں پریشان ہو ٹھیک ہے اللہ نے مال دولت ہمیں نہیں دیا تو یہ تجبیہات پڑھو تجبیہات اربا پڑھو اور ساتھ ہی نیکی حکم دیا کرو برائی سے رکا کرو اپنے مقام پر دیکھو ہے محفوظ رکھو گناہوں کی طرف جانے نہیں دو تو گویا کہ تمہارا یہ سارا کام صدقہ ہے صدقے کا متبادل ہے تو یہ حدیث بھی جو ہے صحیح مسلم سے نقل کیا ہے بے حوالہ جنت کے خزانے اور کتاب جنت خزانے میں یہ حدیث نمبر 645 اور صفحہ نمبر 9999 .99 پہ ہے یہ حدیث تو یہ حدیث نمبر 6 ہو گیا ہاں جی اور حدیث نمبر 7 جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خوشی کے لیجے میں بڑے خوشی کے لہجے میں یہ فرمایا یہ پانچ چیزیں یہ پانچ چیزیں نام عمل کے ترازم میں کیسی باری ہیں آپ نے تعجب کے عالم میں فرمایا یہ پانچ چیزیں نام اعمال کے ترازم میں کیسی باری ہیں یعنی بہت باری ہیں کیسی باری تعجب کے عالم میں یعنی بہت باری ہیں تو وہ چار کے ہیں چار تو یہی کل میں چار تو یہ کلم سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا علی اللہ اللہ اکبر ہے چار تو یہی چار ہیں یہ کلمے ہیں اور پانچواں جو ہے نیک لڑکا نیک لڑکا جس کے مرنے پر انسان ثواب کے امید رکھتے ہوئے صبر کریں تو پھر جو ہے یہ بند عمل بہت زیادہ جس بندے کو اللہ یہ توفیقات دے دیں فرمایا اس کے نام نیک یعنی عمل کا ترازو کتنا باری ہے یعنی بہت باری ہو جائے گا جو بندہ یہ تصویحات پڑھتے رہیں تو اور ساتھ ہی صابر انسان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نعمہ عمل کو بڑھ دے گا نیکیوں سے اور نعمۂ عمل نیکیوں کا بہت باری ہوگا تو یہ حادیث بھی جو ہے کتاب نسائی سے سنوں نے نسائی سے نقل کیا ہے بے حوالے جنت کے خزانہ نامی کتاب میں حدیث نمبر چھ اور سوا نمبر ننانوے پر یہ حادیث ہے پھر حدیث نمبر آٹھ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہن بدن میں جس نے سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ مقدس تین تصویح تجوی دربا میں سے اور استغفار پڑھا تو راستے سے پانچویں چیز راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹایا اور چھٹی چیز امرماروں کو نئے منکر کیا تو اس نے اپنے بدن کو دوزخ سے بچا لیا اور گرامی دوزخ سے یہ مقابلہ مقدس تذبات عربات جو آدمی پڑھتے رہیں گے حزب توحیق تو اس کے جسم کے جو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان تمام کو اللہ تعالی جو ہے جہنم کے آگ سے بچایا گیا اس بندے مومن کو جہنم کے آگ سے بچائے گا تو عزین گرامی اس حدیث کے جو ہے یہ حدیث نمبر آٹھ تک کل بارہ حدیث ہے آٹھ تک کا ثواب میں نے آج کے درس میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے باقی سب اس درس میں نہیں آ رہے میرے خواہش ہے میں ایک درس دیا تھا وہ اٹھارہ منٹ کچھ ہو گیا تو سینڈ نہیں ہوا تو میرے درس دینے کے فائدہ نہیں ہوئے جب دوبارہ درس دینا پڑا یہ موبائل میں کچھ سسٹم تھا وہ مجھے پہلے بیٹے جو ہے اس کو درست کرتا تھا وہ حیران چل گیا تو مجھے باقی سینٹ کا ایک ہی تھا اس میں نہیں سین ہو سکا دوسرے طرفے میں جاتا نہیں تو اس وجہ سے سین نہیں ہو سکا اس لیے میں وہ رہا اٹھارہ اٹھارہ انیس منٹ کا ہو گیا تو سین نہیں ہو سکا تو میں دوبارہ درس دیا ہوں تو اس میں میں نے اس کو ادا کر دیا کہ آٹھ حدیث جو ہیں آج کے درس میں چار حدیث ابھی پانچ سے لے کر پانچ چھ سات آٹھ آج, آج کے درس میں مقدس وقت دس تصویر ثواب آپ لوگوں کو بتا دیا اور باقی چار حدیث ہیں وہ انشاءاللہ اس کے سواب کل کے درخت میں آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا ان عادی کو آرام و آرام سے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ پڑھیں اور ان دروس کو ان ثوابات کو سنیں اردا نگر میں اور پھر ان دعاؤں کو اس مقدس تصویر کو ہاں جی رات کو ہو سکتا ہے تو سو مرتبہ ورنہ یاد جی سے زیادہ ورنہ جتنے جی آپ سے توفیق ہوتے ہیں پڑھنے کی کوشش کم از کم دس مرتبہ تو پڑھیں کم از کم دس مرتبہ پڑھیں کتنا عظیم ثواب ہوگا ذہن قیامت میں ہم ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا ایک ایک سبحان اللہ کے ثواب ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہوگا ایک ایک لال اللہ کے صاب دینے والا ہمیں کوئی نہیں ہوگا ایک اللہ اکبر کا ثواب ہاں جی ایک, ایک الحمد للہ کا صاحب کوئی نہیں دینے والا ہوگا لہذا ان ثواب کی نیک کا کو جو چونکہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں ایک کے طور پر دیا ہوا ہے آئیں آن، ان ثواب کے جو ہیں فضلت کے ثوابات دو سال اسلام کے عادی کتابوں میں امن ہماری زندگی میں یہ دعائیں شامل ہیں اور آج ادھر اوراد میں بھی یہ دعا شامل ہے تو جو بھی شاخ اوراد فتح روزانہ پڑھے گا تو گویا پہ کم از کم نے روزانہ ایک دفعہ تو ترجیحات ارواح تو پڑھ لیا اللہ ولہ کوت اللہ کے ساتھ تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کے توفیقات میں اضافہ کریں اور ان حادیث کو عمل کرتے ہوئے مقدس ترجیحات کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کا علام صاحب کو توحیہ تھا ہم آمین یا رب العالمین